بسلرہ الرحمن و وَإِذِ تل ابرہی مبحوبی کلی مہن کالجل ملتی کاللین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 میل اہر ام تیرفی نل افی نئی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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی ملا نبی بعد اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ بَتَلَا عِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِقَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُن اور جب آزمایا عبراہیم کو اس کے رب نے بھی کلیمات چند کلمات کے ساتھ فعتمنہ تو اس نے پورا کیا ان کلمات کو حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کو اللہ رب العزت نے آزمایا کہیں حکم دیا کہ اپنا ملک چھوڑ دو ملک چھوڑ دیا والدین چھوڑ دو والدین چھوڑ دیے اپنی قوم کو اور بادشاہ کو اس کے سامنے جاگتے دعوت توحید دو تو دعوت توحید دے دی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ صلاۃ وسلام پھینکے گئے تو اس پر بھی صبر کیا اس کے بعد اللہ رب العزت نے کافی دیر بعد بیٹا عطا کیا اور بعد میں یہ حکم دے دیا کہ اب اپنی بیوی کو اور بیٹے کو کسی ایسی جگہ پہ چھوڑ کے آؤ جو غیر آباد ہو حضرت ابراہیم علیہ صلاۃ وسلام نے اس حکم کو بھی پورا کیا بیٹا تھوڑا سا بڑا ہوا خود بوڑھے ہو گئے بیٹا بڑا ہو گیا اللہ نے حکم دیا کہ اب اپنے بیٹے کو ذبا کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام نے اس پر بھی عمل کیا انہی آزمائشوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ صلاۃ وسلام کو جس طریقے سے بھی آزمایا تو حضرت ابراہیم علیہ اللاۃ وسلام اپنے اس امتحان میں آزمائش میں پورے اترے جب ہر آزمائش میں ہر امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام پورے اترے تو اللہ رب العزت نے انعام یہ دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کو لوگوں کے لیے امام بنا دیا پیشوا بنا دیا اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم تو ہر امتحان میں پورا اترا ہے اب اس کا انعام یہ ہے کہ انی جا ناسی امامہ میں تجھے لوگوں کے لیے امام بناتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلات وسلام نے کہا اللہ میری اولاد میں سے بھی امام بنانا اللہ نے کہا بالکل ٹھیک بات ہے میں تیری اولاد سے بھی بناؤں گا لیکن جو لوگ ظالم ہوں گے کافر ہوں گے مشرق ہوں گے ان کو نہیں بناؤں گا پھر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام کو حکم دیا کہ آپ ایسے کریں بیت اللہ کو بنائیں اللہ کا گھر بنائیں تاکہ وہاں لوگ آ کر اللہ کی عبادت کریں نماز پڑھیں رکوع و سجود کریں اور میرے اس گھر کو پاک صاف رکھنا حضرت ابراہیم علیہ اللہ وسلام نے یہاں بھی لبئی کہہ دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ جس جگہ میں اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ کے آیا تھا جو جگہ غیر آباد تھی اس جگہ کو امن والا بنا دے اور وہاں کے جو باشندے ہیں ان کو رزق عطا فرما لیکن صرف ان کو رزق عطا کرنا جو مومن ہو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں جو کافر ہوگا میں اسے بھی دوں گا لیکن وہ دنیا کی حد تک جو بھی اس جگہ پہ جا کے رہے گا میں اسے نواز دوں گا اسے بہت کچھ دوں گا مومن جو ہوں گے وہ تو دنیا آخرت میں کامیاب ہوں گے لیکن جو کافر ہوں گے ان کے لیے دنیا میں ہوگا آخرت میں نہیں ہوگا فرمایا وہ عید اور جب ابتلا آزمایا ابراہیم ابراہیم کو رب اس کے رب نے بھی چند کالمات کے ساتھ فعتم تو اس نے پورا کر دیا انہیں کالا اللہ تعالیٰ نے کہا انی بے شک میں جا کا بناؤں گا تجھے لناسی لوگوں کے لیے امامن امام کالا حضرت ابراہیم علیہ صلاح وسلام نے کہا وہ من یہ اور میری اولاد میں سے بھی کالا اللہ تعالیٰ نے کہا لا ینالو نہیں پہنچتا آہدی میرا وعدہ ظالمین ظالموں کو وہ اور جب جا اللہ ہم نے بنایا البیت بیت اللہ کو مسابتاً بار بار لوٹنے کی جگہ لناسی لن لوگوں کے لیے دیکھیں حج کے موقع پر ہر سال حج ہوتا ہے لوگ بار بار وہاں جاتے ہیں جو بندہ وہاں گیا ہے یا نہیں گیا ہر بندے کے دل میں جو مسلمان ہے اس کے دل میں یہ تڑپ ہے کہ وہ اس جگہ جائے تو اللہ کہتے ہیں بیت اللہ کو ہم نے بار بار لوٹنے کی جگہ بنا دیا لوگوں کے لیے وہ امن اور امن کی جگہ بنا دیا اس جگہ پہ امن ہی امن ہے پوری دنیا میں بے, ام بے امنی ہو سکتی ہے لیکن وہاں امن ہی امن ہے ود اور اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ تم بناؤ مقام ابراہیمہ مقام ابراہیم کو مسلّہ جائن ماس حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کی طرف آئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا نا طواف کر کے بعد میں مقام ابراہیم کی طرف آئے اور آپ نے یہی آئے تلاوت کی و تخد و میں مقامی ابراہیم مسلّہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابراہیم کو اپنے اور کعبہ کے درمیان کر لیا اور دو رکعت نماز پڑھی ایک رکعت میں صورت اخلاص اور ایک رکعت میں صورت کافرون پڑھی فرمایا وہ عید اور جب جالنا ہم نے بنا دیا بیت اللہ کو مسابتاً بار بار لوٹنے کی جگہ لناسی لوگوں کے لیے وہ امن اور امن کی جگہ وہ اور حکم کیا دیا کہ تم بناؤ میں مقام ابراہیم مقام ابراہیم کو مسلح جائن ماس و عہد اور ہم نے ہم نے وعدہ لیا ابراہیم ہم نے وعدہ کیا ابراہیم سے اور اسماعیل سے یا ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل کو انتہرا یہ کہ تم دونوں پاک رکھنا بیتیہ میرے گھر کو اللہ کے گھر کو پاک صاف رکھنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ اگر آپ مسجد میں دیکھتے کہ کوئی تنکا وغیرہ پڑا ہے آپ اٹھا دیتے اگر تھوک کو دیکھتے تو اسے دفن کر دیتے تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ صلاحت وسلام سے اللہ نے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم میرے گھر کو پاک صاف رکھنا کن کے لیے لطوائفینہ طواف کرنے والوں کے لیے ولاقی فینا اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے ورکائی رکائی اور رکو کرنے والوں کے لیے و اور سجدہ کرنے والوں کے لیے وعید اور جب کالا کہا ابراہیم نے رب بھی رب اجال تو بنا حاد اس جگہ کو بلدن امینہ شہر امن والا حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا کیا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے اور رزق دے آہلہو اس کے رہنے والوں کو من ساماراتی پھلوں سے ان کو دینا جو ایمان لایا منہم ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اللہ نے کہا ومن کا اور جس نے کفر کیا فعمتی اہو تو میں اسے بھی فائدہ دوں گا لیکن تھوڑا سمہ پھر ازتر میں مجبور کروں گا اسے الہ عذاب النار جہنم کے عذاب کی طرف وہ بھی اسل مسیر اور وہ بری ہے پھرنے کی جگہ صدق اللہ علیہ